حضرت ابو موسا شاعری رضی اللہ عنہ کا اثر حضرت ابو العلیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو موسا شعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شام کے وقت حاضر ہوا یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ بصرہ کے گورنر تھے میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کھجور اور سالن کھا رہے ہیں اور آپ نے حجامہ لگوایا ہوا تھا میں نے عرض کیا آپ نے دن کو کیوں نہیں حجامہ لگوایا آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اچھا آپ مجھے اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں اپنا خون بہاؤں نوٹ باد صاحبہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث افتر الحاجم والمحجوم کی وجہ سے رمضان المبارک میں رات کو حجامہ لگوایا کرتے تھے